حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم روزے میں بہت زیادہ خیرات کرتے تھے بہت زیادہ لوگوں کو مدد کرتے تھے تو یہ اس پھر بھی رمضان میں جگائی جاتی ہے کیونکہ جب آپ خود آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ, کہ وہ لوگ جن کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے وہ کتنی بڑی مصیبتیں ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان کو کتنی بڑی مصیبت ہے تو اپنی پیاس سے دوسروں کے پیاس کو سوچنا اپنے دوسروں کی بھوک کا اندازہ کرنا یہ ہے مقصد روزے کا اسی لیے رسول اللہ صاحب زیادہ خیر خرات کا کام کرتے تھے روزے میں کیونکہ روزہ آپ کے احساس جگاتا ہے دوسرے کی دوسروں کے دوسرے لوگ جو کہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں جو غریب ہیں تو ان کے ان کے جیسے حالات اپنے اندر پیدا کرنا یعنی وہ تو اس لیے ایک شخص وہ ہے جو اس لیے پکارا گیا کہ اس پر پیسہ نہیں تھا ایک شخص اس لیے پکارا کہ وہ خدا کے حکومت کے تحت اس نے کھایا نہیں بالکش پیسہ ہوتے ہوئے تو اس میں نے کہ یہ ایک اپنے آپ کو بھوک کی حالت میں لیا کر کے بھوکے لوگوں کا یعنی احساس کرنا ہے کس یعنی دن اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے اپنے کو یہ احساس دلانا ہے کہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں کتنی بڑی مصیبت میں رہتے ہیں جب یہ احساس ہوگا تو آپ زیادہ کام کریں گے دوسروں کے لئے زیادہ لوگوں کو مدد کریں گے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں گے جس کو قرآن میں کہا گیا ہے مرحمہ مرحمہ یا مواصلات اس کو کہا گیا ہے تو یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے رمضان کے اندر اور ظاہر کہ یہ بہت زبردست بہت بڑی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں خدمت انسان تو خدمت انسان ہی پیدا ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے جس کو فلطرافی کہا آیاتا ہے تو فیلطرافی کا جذبہ پیدا ہونا انسان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہونا غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہونا یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے